نماز پڑھتا ہے تو سنت کے مطابق پڑھتا ہے کہ نہیں کیونکہ سب سے حسین ترین نمونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارے اعمال ہماری نمازیں ہماری چلاوت ہماری عبادت ہمارے ذکر روزگار حتیٰ کہ جو ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا بیسن خانہ جانا جتنی بھی ہمارے جو ضروری ہیں خواہ جو دنیا ہے وہ سب کی سب جائے ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پسند کے مطابق مرضی کے مطابق ہو جائے یہی ہے آئی کو آسم و اللہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اسے کون اچھے اعمال کرتا ہے اگر زیادہ اعمال پہ فضیلت ہوتی تو اللہ برماتے تقسیم اعمال یہ کون کثرت سے زیادہ زیادہ عمل کرتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ دین کتنا آسان ہے دین کتنا آسان ہے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کثرت پر رکھتے تھے کہ جو زیادہ عبادت کرے گا زیادہ نوافل پڑے گا تو وہ ہمارا ولی ہوگا وہ ہمارا مقرب ہوگا تو کمزور لوگ جو زیادہ عبادت نہیں کر سکتے وہ کہا جاتے تھے لیکن اپنے عمل کو ہر شخص حسین کر سکتا ہے آسانی ہے اور سب سے زیادہ حسن نیت سے آتا ہے اچھی اچھی بہترین نیت ہو اگرچہ وہ عمل نہ بھی کر سکے مثالان ایک شخص مثلاً ایک شخص جو وہ کہیں اعلان ہوتا ہے کسی کاریہ ہے کہ یہ دین کا کام ہے اس میں کچھ خرچ کرنا چاہیے اب کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا پھر وہ کہاں سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالی نے اس پہ بھی غلط محفوظ نہیں کی اتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ کم پیسہ بھی ہے لیکن نیت اگر دل میں یہ کر لیں کہ کاش میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ہوتا ہے نئے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا یہ نیت پتائی اسے کام کی ہے کہ نہیں تو اتنی آسان ٹیم کتنا آسان ہے کہ سب سے بڑا معاملہ تو نیت کا ہے اب ایک شک ہے کمزور ہے جس اس کا ساتھ نہیں دیتا لیکن اندر سے تڑب ہے کہ کاش میں بھی نصف اللہ میں اللہ کو یاد کرو جب اللہ تعالی آسمان دنیا میں تشریف لانے اور سوال کرتے ہیں اے کوئی مجھ سے مفرت کا چاہنے والا تو میں اس کی مفرت کر دوں اور اس کا دل اندر سے تڑپ رہا ہے کاش مجھے جی اتنی قوت ہوتی لیکن قوت نہیں ہے لیکن تڑپ موجود ہے چاہیے یہ تڑپ اس کے کام کی ہے کہ نہیں یہ تڑپ تو اب کمزور سے کمزور آدمی بھی رکھ سکتا ہے تو کتنی اللہ تعالی کی مہربانی اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دین کو اور ولایت اپنی ولایت جو سب سے مشکل عقل میں یہ آتا ہے کہ سب سے مشکل اور سب سے بڑے بڑے مجاہدات کر کے ملنی چاہیے تھی اتنی بڑی ذات ہے اللہ کی لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایک پوچھنا ہی آسان بنا جیسے میرے حضرت کی مثال ہے حضرت فرما تھے کہ دیکھو کانور شریف اللہ تعالی کتنی بڑی ذات ہے لیکن کانور شریف اللہ نے اپنا گھر کتنا چھوٹا سا بنایا اور اللہ چاہتے تو مکہ شریف سے کم از کم جڈہ تک ایک اتنا بڑا گھر بنواتے اور حکم دیتے کہ اس کا تواف کر لیکن اللہ نے اپنا گھر اتنا مختصر سا ہے تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو ان کے تحمل سے زیادہ نہ ہو بس اعمال کر لو نقل کر لو میرے ندی کی میرا کام بن جائے تو یہ ہے کہ شہر کی ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ جس کو اپنا بڑا بنایا ہے اپنے حسن در سے تو طالبین کے اس سے اللہ تعالیٰ شہر کو کیا عطا فرماتے ہیں اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے شہر نہیں سمجھے کہ طالبین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازیں جیسے کہتے ہیں نا مہمان آتا ہے تو رزق لاتھ لے کے آتا ہے ایسے ہی یہ روحانی رزق جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ آنے والوں کی برکت سے عطا فرماتے دیتے ہیں پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ چاروں سے اس میں جو ہے یہ فق کے اور تصور کے الگ الگ ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ کے امام اور ہیں تصور کے امام اور ہیں کے امام تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شاقی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فطا کے امام ہیں اسی طرح تصور کے جو امام غورطی غان پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے خلا دے جو سلسلہ قادری کہلاتا ہے لیکن اس سلسلے قادریہ سے اور چشتیہ سے اور نقشتیہ اور سوروزیہ سے ذرا آج کل ہوشیار لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بعضے گمراہ لوگوں نے بھی اپنے یہی نام رکھ لیے تو دیکھنا چاہیے کہ بھائی سنت اور شریعت کے مطابق کون چل رہا ہے اگرچہ جی چاروں سلسلے برحق ہیں لیکن سنت اور شریعت کا راستہ ہی تو ہے رنگ الگ الگ ہیں راستہ تو حضرت پیلانی بھی شیخ عبد القادر دیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین ہوتی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ ہے ایسے ہی سلسلہ نشقیا جو ہے وہ شہر پہاوتی زکریہ رحمتہ اللہ علیہ شیخ پہاوتی نشمندی رحمت اللہ علیہ یہ نشمندی سلسلہ ہے اور جو شہر وردیا ہے وہ شہن شہاب ہوتی شہر وردی رحمۃ اللہ یہ چاروں تصور کے امام ہیں یہی سلسلہ چل رہا ہے اور چونکہ ہمارے سید الطاع حضرت عالی اقداز اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلسلے سے اجازت تھی اور چونکہ ہمارا شجرا جو ہے حضرت عالی خاضی سے چل رہا ہے تو حضرت خالی صاحب کو چونکہ چاروں سلسلوں سے اجازت تھی لہٰذا حضرت حاجی صاحب نے بھی اپنے مختصری کو چاروں سلسلے میں اجازت دی لہٰذا حضرت عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خلافہ ہیں وہ اور جو بھی جو بھی حضر اثرات اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاروں سلسلوں میں بہت کرتے ہیں <stess> چلیے <تصفيق> وہ بھی بتا دوں ساتھ کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور مجھ کو اپنی کطرار سے نفع ہو جائے امن کی تو بھی مجھے بھی نصیب ہو جائے چائے پی رہے تھے نے ان کو بتایا کہ حضرت والا رحمت اللہ جانے میں سکھایا کہ کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کر لوں لیکن اکثر اوقات چونکہ عام طور پر چائے کو ایک بے حقیقت سی چیز سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کام کر رزق تو رزق ہے تو چائے کی پیاری میں بعض لوگوں کو تو عادت ہوتی کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ جہالت بالکل بڑی جہالت کی بات ہے پہلے زمانے میں جو شادی بیاہ میں یا کئی مہمان آ گئے تو ان کو جو کولڈ ڈرنک کے کوئی دوسرا مشروب پیش کیا جائے تو رواج روایتہ کے آدھات وہ پاؤ پاؤ بوتلیں چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمیں بھوکا نہ سمجھیں حالانکہ کتنی بڑی جہالت ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ رزق کھینچ لیں تو کہاں سے کھاؤ گے کسی ایک قطرے قطرے کو ترس جاؤ گے جہاں فین پڑھتا ہے وہاں قطرے قطرے کو آدمی ترس جاتا ہے رزق کے گوروں کو آدمی ترس جاتا ہے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک جگہ قید پڑا تو لوگوں کے پاس جو غریب لوگ تھے پیسہ نہیں تھا تو حلوائی کی دکان پہ اور ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہو کر کھواں سونگ سونک کے تسلی دیتے تھے اللہ تعالی بچائے بچوں سے بھی میں اپنے میرے بچوں کی طرح ہے ان کو بھی میں تنگیم کرتا ہوں کہ رزق کی خوب قدر کریں کیا بچہ اور کیا بڑا ہم سب بھرا ہی ہیں دین کے معاملے میں رزق کی خوب قدر کرنی چاہیے والے فرماتے تھے کہ رزق کی ناقدری سے ایک دفعہ اگر ریز اٹھ جائے تو ساتھ مشتوں تک ریز واپس اس لیے اور دوسری کیونکہ اللہ یہ حقیقت میں رزق کی ناقدری ناشکری ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں اور جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کیونکہ یہ قدر کرنا شکر کی احمد ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتے ہیں برکت دیتے ہیں تو چائے کی پیالی کو بھی چاٹ لینا چاہیے اور ہمارے حضرت والا نے اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ میں کیوں چاٹتا ہوں اس کو تو پوچھا کیا بات حضرت نے فرمایا کہ یہ میں جب چاٹ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رشتے قدر کر رہا ہے تو لائشہ کر دوں داری کرنا جب قدر کرو گے تو ہم اور دیں گے تو یہ باتیں عشق و محبت کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توڑی دیں دعا بھی کرتا رہتا ہوں اور آپ اگر آج سے بھی دعا کے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی ایسی جگہ عطا فرما دے جہاں میں اور زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں خدمت دین کا شرط مجھے حاصل ہو اور جو کچھ اپنے شہر سے اگر سیکھا تو کچھ بھی نہیں سمندر سمندر کے اندر سے چڑیا اگر ایک چن پترے پی لے پانی کو تو سمندر میں تو کوئی کمی بھی نہیں ہو اور وہ او قطرے جو ہیں سمندر کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتے لیکن بہرحال جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور ان کے فضل و رحمت سے اور ان کی مشیت سے اپنے مشاہد سے سیکھا کم از کم اس کو تو ان اللہ تعالیٰ پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا تو آپ حضرات بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جگہ ہم کو عطا فرما دے جہاں زیادہ وقت دے سکوں مند خدا زندگانی میں کیا شاد بانی گی میرے پیارے شیخ مرشد محبوب سیدی اسندی محب محبوبی مرشد ولا عارف مجدد مجدم حضرت مولانا شاہ کی محمد افتساد رحمت اللہ علیہ شادی صحبت شعب سے زندگانی ملی صحبت شعب سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی شادی شاد خوشی حقیق خوشی کبھی ہے کہ جب کسی اللہ والے سے مباللہ کی محبت اور معافت اور زندگی کا طریقہ جینے کا طریقہ اور مرض اللہ پر مرنے کا طریقہ سیکھ کر زندگی گزارو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے سو پر شیر سے زندگانی ملی زندگانی میں کیا شادمانی ملی زندگانی کیا مانی ملی؟ پیزان ہے کو ایک بات اور یاد آ کہ برتن کو صاف جب کرتا ہے انسان تو برتن بھی اللہ اس بندے کو دعا دیتا ہے کہ نندال تباہ آتفنی میں نش رہتا یاد اسے بات میں ہے کہ جو کھانا بچ جاتا ہے اور اس کو ہم اپنی ناقدری سے نالیوں میں بہا دیتے ہیں تو وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس لیے برتن دعا دیتا ہے کہ آگا پتہ اللہ ہو کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے جس طرح تجنے مجھے شیطان سے بچایا اور کھانے کا فائدہ بھی ہے کہ کھانا اپنے برتن میں اپنی پلیٹ میں وہ تھوڑا تھوڑا کھانا کرتے کے اتارے اس کو دیکھا کئی کئی بار زد کھانا اتارتے تھے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سوال کر کے تاکہ جیسے ہی وہ ہو جائے طبیعت سیر ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ کھانا یا تو زبردستی کھانا پڑے کیونکہ زبردستی کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے طبیعت پہ بار ڈالنا بوجھ ڈالنا تو اتنا کھانا ایک ایک آدھ دو ماں دو آدمی کھا ہی لیتا ہے زیادہ تھوڑا تھوڑا کھانا اتاریں پھر وہ ہو جائے اور کھانا اتار لیں پھر وہ ہو جائے تو اور کیونکہ پلیٹ میں جو کھانا اتار لیا اس کو کھانا ضروری ہے ختم کرنا تاکہ وہ نالی میں ضائع نہ ہو برتن میں اگر بچ جائے تو اس سے کوئی حرض نہیں ہے ورنہ حضرت فرما دیتے کہ کوئی دیکھ بکی بھی ہو اور اس کو چاٹ رہے بیٹھے رہتے اور پھر اس کے بعد پونپوں کرنے جا رہے ہیں ہماری شریعت میں ایسی چیزوں کی گنجائش شریعت بالکل آسان ہے اور بالکل تبیعتوں کے مزاجوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یا یوں کہہ لیجیے کہ شریعت کے مطابق انسان کا مزاج اور طبیعت ہے سب بالکل میچ ہے میچ تو اس لیے کھانا پلیٹ میں اتارنے کے بعد پھر اس کھانے کو ختم کرنا ضروری ہے پلیٹ کو صاف کرنا اچھی طرح اور اگر برتن جس میں کھانا لایا گیا ہے اس میں بچ ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری سے نہیں زندگانی میں کیا کیاانی ملی نگہ عارف کا نے ہے سالکو نگہ عارف کا دان ہے سالکو عشق کی قیدیت بے زبانی ملی عشق کی زب میری یعنی کی کسی تفریح اور بیان کی محتاج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے بات میں صدیقیت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا کو سازے گا تقوع امتیاز کرنے کا تقواہ کہاں سے ملے گا بس ان کے ساتھ رہو خود بخود ان کے قلوب کے انوارات تمہارے قلب میں منتقل ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے احتیاط جو اللہ کے قربی کے احتیاط ہیں انوارات ہیں تجلیات ہیں اور نیک آماد کی محبت ہے اور گناہوں سے نفرت ہے یہ سب خود کو خود منتقل ہوتی جائے گی اور ہماری زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی اور یہ آگے کیسی ہو جائے گی نگہ ہے سان کو عشق کی دے زبانی عشق کی دی پانی راہ تکوام میں کچھ رنج پانی ملا رکوان کچھ ملا روح کو پر خوشی دانی ملی. پر خوشی روح کو جاو دانی ملی مالبی. اللہ کے رابطے میں تو انبیاء نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کاطروں نے کیسے کیسے تانے کیسی کیسی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی پھر ہم کیوں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم کیوں جو ہے وہ گیت سے بھاگیں کیوں پیچھے ہٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جتنی تکلیفیں اور غم پہنچائے گئے تمام انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں پہنچے سب سے زیادہ غم آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کو پہنچا اور اس زمانے میں تو ہمارے پاس مساجد بھی ہیں ماحول بھی ہے اور دین کی تبلیت بھی ہو رہی ہے خان خانقاہیں بھی ہیں مدارس بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے اکیلے تھے جب اللہ تعالی نے نبوت طافت پائی دین کی تبلیت کے لیے اسلام کی دعوت کے لیے پھر لیے تھے کتنے کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے اس کے بعد کہیں چند ایک دو صحابہ ایک مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد ایک دو ہوئے پھر اس کے بعد رتوخت کے دروازے کھلے تو جو بھی تقوی کے راستے میں کوئی کچھ کہہ دے کوئی ملا کہہ دے کوئی کچھ اور کہہ دے تو اس کے کہنے سے ذرا کم نہ کرنا چاہیے اس فرمانے کہ رنج فانی ملا سبحان کا کہ یہ یہ جو راہ تقوی میں جو رنج ہوتا ہے یہ رنج بھی ہمیشہ کا نہیں ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے تو آپ ہمیشہ لمبی پڑھے رہیں گے نہیں روح کو ایسی جاویدانی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی جو یہاں بھی خوشی ہے اور قبر میں بھی خوش ہو جائے گا جب نیک اور صالح اور اعمال کرنے والا آدمی قبر میں جائے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے فرشتے اس کو خوش مزاجی سے ملیں گے فرشتے اور اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ تیرا آنا مبارک ہے زمین بھی کہے گی کہ تیرا آنا مبارک ہے ورنہ جو فاصف اور فاضل ہوگا گناہوں میں لط ہوگا زمین کہے گی تیرا آنا نامبارک ہو خدا نخواستہ اور فرشتے اس کو خوش خودی سے ملیں گے اور نرمی سے بات کریں گے اور جو فاصب اور فاطر ہوگا خدا کا نا فرمان اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور جنت کا جنت جو مہم کا ٹھکانا ہے اس کو کبر میں دکھا دیا جائے گا پہنچتے ہی دکھا دیا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے اسی لیے حضرتان ہی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میت کو جلد دفن کر دو شریعت میں جو حکوم ہے میت کو جلد دفن کر دو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا سے انسان چل جاتا ہے تو اس کو اپنے ٹھکانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور جب اپنا ٹھکانا دیکھتا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو سبز خانے میں رکھے ہوئے کہ چل جاؤ ابھی جنت میں مچ جاؤ ابھی اچھی جگہ مچ جاؤ تو یہ ظلم ہے اور یہ شہریت کے خلاف ہے جیسے ہی انتقال ہو جائے جلد از جلد اس کے کفند وفن کا انتظام کر کے اس کی تقسیم کر دے جہاں اس کی انتقال ہوا وہیں قریبی قابستان میں اس کو دفنا دے یہ جو ملکوں ملکوں لے جاتے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے شاید نہیں ہے ہمارے حضرت مین صاحب رہے فی الحال کہ جب بھائی صاحب قاسم صاحب کے انتقال ہوا تو حضرت نے مقرر فرمایا کہ جا کر قبر پر کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی تیار ہو جائے فوراً ہی اطلاع کرو اور اسی وقت تدفین کر دو اور یہی وہ جیسے ہی قبر تیار ہو گئی اسی وقت حضرت نے کوئی یہ مجمعے کا انتظار نہیں کیا نہ رشتہ داروں کا انتظار کیا نہ ہی کسی خاص نواز قطع سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جائے تو وہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ایک طرف شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے جب شریعت کا حکم توڑ کے دین کیسے ملے گا شریعت کا حکم یہ ہے کہ موضوع کو فوراً دفنا دوں اور ہم جو ہے اس کو دیر کر رہے تو دیر کرنے میں اللہ ناراض ہوگا تو خوش ہوگا فضلت دینے والا کون ہے قبول کرنے والا کون ہے اسی کو ناراض کیے ہوئے آپ کوئی ادر ہو دوسری بات ہے لیکن بلا دلا ادھر کے بدا ادر شریف اس کے کوئی جیسے کوئی आ آ جائے ایسے بعض دفعہ قبول کی تیاری میں دیر ہو جاتی تو وہ ایک غذا ہے مجبوری ہے لیکن جہاں مجبوری نہ ہو میں اس لوگوں کے वजह کی وجہ سے किसी اور کسی بازے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کا بیٹا امریکہ میں ہے اس کو سیٹ نہیں مل رہی یا وہ آ گئے تصدیق کریں گے دس سال سے بچہ امریکہ میں ہے ابا کی شکل بھی نہیں دیکھی اب مر گئے تو سے مرنے بھی نہیں अब जो है उनके जब तक पेटा शक्ल नहीं देखेगा उस वक्त तक उनको ठिकाने भी नहीं बताया जाए क्या धुलम है राज तक में कुछ रंज पानी मिला पर खुशी को जावे दानी मिली पर खुशी रो को जावेदानी मिली गुना से बचने में رنج ہوتا ہے نہ اس کو ہماری سوچ میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے گناہ نہیں کریں گے تو مزہ کیسے آئے گا گناہ کرو گے تو مزہ تو جو آئے گا وہ بالکل فانی اور عالظی ہوگا اور بے جزتی ہوتا ہے حقیقت گناہ کی جو حقیقت ہے وہ تو مولانا دونوں فرماتے ہیں غیر گرفتار صفاتے بچودی ہم سے روزوں کا مزاویز کرنا چاہیے یا اگر تم کسی بھی بری عادت کا بد عادت کا گناہ کا جو ہے وہ, وہ رکھتے ہو اپنے اندر عادت تو تمہیں دو ذخنے کی ضرورت نہیں ہے دو خود تمہاری اپنے ذات کے اندر موجود ہے گناہ میں جو مبتلا ہوتا ہے اللہ کا اعلان ہے من آزان دکری فن نہ رہو معیشت کہ جو بھی ہماری یاد سے اعراض کرے گا یعنی نافرمانی کر زندگی گزارے گا اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے اب خدا کا اعلان ہو گیا تو کہ کبھی کبھی اس میں نہیں ہو سکتی ہے یہ تو جو نافرمانی کرے گا طےفہ بات ہے کہ اس کی زندگی میں بے برکتی تلخیاں بے چینی پریشانیاں لادے ہیں اس کی زندگی تو یہ رنج جو ہے یہ در حقیقت نفس کو پہنچتا ہے اور نفس جو ہے ہمارا دشمن ہے کیونکہ نفس جو ہے یہ بری بری باتیں سکھلاتا ہے اور جہنم کے راستے پہ چلاتا ہے تو رانجے پانی ملتا ہے تھوڑی دیر کا غم ہوتا ہے لیکن حقیقی خوشی کیونکہ روح گنا کرنے سے روح معذرم ہو جاتی ہے اور گنا چھوڑنے سے اس کا مظاہرہ کرنے سے انوارا اور خوشی اور چین اور سکون ملتا ہے تو نفس کو جو ہے دشمن ملتا ہے غم ہوتا ہے اور روح کو خوشی حاصل ہوگی اور وہ بھی جاویدانی گناہ کرنے میں آرری غم ملا اور से बचने سے بچنے میں روح کو خوشی ملی اور وہ بھی جاویدانی ملی خبر میں بھی جو ہے وہ خوش اور پرسکون رہے گا اور جب اللہ کیا اٹھایا جائے گا قیامت میں اس وقت بھی اس کو سکون اور خوشی اور چین ملے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں جس, جس اس محبوب کے پاس جا رہا ہوں کہ جس کو دیکھے, دیکھے بغیر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا اور آگا باغا نماز کو جاتا تھا نیم کو قربان کرتا تھا اور اس کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا اور اس کے لیے میں روزہ رکھتا تھا بھوکا رہتا تھا صبح سے شام تو وہ محبوب جو ہے اب اس کے دیدار کا موقع ہے تو وہ, وہ اس کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی اپنے محبوب سے جب ملاقات کا وقت آنے لگے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا باپ دس پندرہ برس سے باہر گیا ہوا ہو کمانے کے لیے اب وہ آ رہا ہے تو بیٹوں کو اس سے ملنے کا کتنا اشتہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہیں سب سے بڑا رشتہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے جب ان سے ملاقات کا وقت ہوگا تو بندہ کیسے اچھلے گا اور جو فاطف اور فاطر ہوگا چونکہ اس کی ملاقات ہی نہیں دنیا میں جو ہے اس نے کچھ کیا ہی نہیں اللہ کی تو کی حاصل ہی نہیں کی اللہ سے جان پہچان پیدا ہی نہیں کی تو وہ کتنا گھبراتا ہے آدمی جو کسی اجنبی کے پاس جاتا ہے کیسے گھبراتا ہے اور وہاں کی تو اللہ تعالیٰ حالات سے بچائے وہاں کیسے سخت حالات پیش آئیں گے جو خدا کا نافرمان ہوگا وہاں کیسے سخت حالات پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ راہ میں کچھ رنج پانی ملا پر خوشی رو کو جاوانی ملی ان سے نسبت دوستوں ان سے نسبت دوستوں دل کی ہر باپ جو نگہ پانی ملی دل کی ہر باپ جو نگہ بانی ملی دل کی نگہ بانی, بانی کیا بانی بانی ہے اصلی پاس انفاس ہی نے فتمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ ذکر کرتے تھے تو اس کو پاس انفاظ کہا پا جاتا تھا کہ ہر سانس میں یہ استعدار رہے کہ ہماری سانس میں لا لا ہے مستقبل چل رہا ہے اللہ اللہ چل رہا ہے اب خرمائیں کہ اصلی بات ہے انفاظ کیا ہے فاس مانے لحاظ رکھنا خیال رکھنا انفاظ نفس کی جمع اور نفس کی معنی سانس یعنی ہر سانس یہ خیال رکھنا کہ ہمارا مولا ہم سے ناراض تو نہیں ہے اس موقع پر جو ہمارا عمل ہے یا ہمارے دل میں جو خیالات ہیں مثلا کسی کو جب خیالات آ رہے ہیں فوراً اس کو احتجاج نصیب ہو جائے فوراً توغع کر لے کون خیالات میں مشغول نہ ہو تو وہ ایک ہے یہ ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ ہمارا مولہ ہم سے ناراض نہ ہو یہ اصلی پاس انفاظ تو یہی ہے ورنہ اگر زبان پر لائلہ ہے لمبا ہے اور دل گناہوں میں مشغول ہے یا کوئی عمل ایسا کر رہا ہے جو گناہوں گناہوں کا جیسے آج کل فون ٹیلیفون آتے رہتے ہیں تو دیکھے ہزار ہزار ذکر کر بتایا ہوا پانچ پانچ ایک فون آیا انہوں نے کہا میں پانچ ہزار بتایا ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تم جو جلدی کھوپڑی تمہاری آؤٹ ہونے والی ہے انہوں نے کہا یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک صاحب کو سنایا تھا کہ وہ حضرت کے پاس آتے تھے اور حضرت سے حضرت مجھے بیٹ کر لیجیے تو حضرت نے پھاپ لیا کہ ان کو غصے کی بیماری ہے چڑچڑے نیند کی کمی تو حضرت تو ہمارے ماشاء اللہ حاکیم کی تھے طبیعتوں کو مزاج مزاجوں کو بھی پہچانتے تھے تو حضرت نے بتایا کہ آپ فرکٹ کرتے ہیں ان حضرت لیکن تو میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں ہر ساتھ میں ذکر ہے اور میں اچھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے تو غصہ تو میری ناک پہ رہتا ہے اور کوئی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی مجھے سلاب کرتا ہے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں کہ اچھا ہے تو آپ گالی دیتے ہیں تو لوگ مارتے نہیں آپ کو تو انہوں نے کہا حضرت نے حہستہ کی گالی حضرت نے فرمایا کہ کہہ ذکر کرتے رہو گے اسی طرح سے اتنا زیادہ تو ایک دن تم سے بھی گالی دینے لگو گے اور کو پٹ ہو گئے تو حضرت نے ان کا ذکر گلتوی کرایا جب مزاج اور تکلیف معتدل ہو گئی حضرت نے ان کو بیگ فرمایا ان سے نسبت کا ہے ہے تو دل کی ہر بات جو نگہبانی ملی دل کی ہر وقت جو وگ نبانی ملی سب کو نسبت ملیز سے الحمد للہ جس کو جتنا بھی ایمان نصیب ہوا ہو اور جتنا بھی شہد کا فیض پہنچا ہو چاہے کتنا ہی تھوڑا ہو اس پہ شکر ادا کرے لائن شکل تم لازی کرنا کم کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو شکر کرنے کے انشاءاللہ اس نسبت میں تعلق میں اضافہ ہوگا بقا بھی ہوگی اور ارتفا بھی ہوگی انشاءاللہ سب کو نسبت ملی شہر کے شہر سے کو بس بدگمانی ملی بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی بدگانی عجب مرد ہیں بس وہی انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ ویوب کو تلاش کرتا ہے اور جگہ جگہ ایب کو تلاش کرتا ہے حضرت خان رحمت اللہ علیہ مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقع طالب ہیں کہ ان سے کسی نے شیخ کے بارے میں کچھ اعتراضات کی تو نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کوئی جواب دیا میں نے شیخ کو ولی مانا ہے نبی بھی مانا ہے نبی نہیں مانا نبی معصوم ہوتا ہے خطا خطا نہیں کر سکتا لیکن ولی سے تو خطا ہو سکتی ہے لیکن فرمایا کہ ولی سے اگر خطا ہوگی تو توبہ بھی اس بتا مطلب زبردست کرے گا کہ ارش اعظم کو ہلا دے گا اور پہلے سے بھی زیادہ اس کا درجہ پر ہے توبہ کی کیا خاصیت ہے دیکھو کیسی کیسی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بادلے کہ ہم نہ صرف توبہ کرنے والے کو کام نہیں کرتے بلکہ اپنا محبوب بنا لیتے اے جلید اش کے گناہ گار کے خطرے کو اے فضیلت تیری تصویر کے سودانوں میں اللہ اللہ کر رہے ہو بڑا کاش پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار بڑے ذکر از کار راغیر و شاغ شاغر ہیں ناس پیدا ہو گیا اندر لیکن تم کو معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ایک گناہ نے آج آنسو بڑھا لیے اللہ کے راستے میں اور اگر یہ جی آنسو نادی رہے صرف اس کا دل رو رہا ہے آنکھیں کھل گئے لیکن دل رو رہا ہے تو یہ دل کورونا فرمایا کہ آپ کے رونے سے بھی زیادہ افضل ہے یہ رونا کہ میرے آنسو نہیں نکل رہا یہ دل کا رونا ہے دل کا رونا یہ وہ آنسو سے بھی افضل ہے آپ کے رونے سے اور کیا فرمایا حدیث پاک میں ہے یہ کو پلم تبکو کا دبا کھو کہ اگر اگر لیکن اگر رونا نہ آئے تو ہونے والی شکل بنا لو اس پہ بھی اللہ کا فضل کتنا آسانی ہے کتنی آسانی ہے اللہ کو پانا کتنا آسان گندی چیزوں کو چھوڑنا ہے گناہ گندی چیز ہے کہ اچھی چیز گنا گندی چیز ہے گندی چیزیں چھوڑنے کا مطالبہ ہو رہا ہے اچھی چیزیں چھوڑنے کا مطالبہ تھوڑی ہو رہا ہے کھاؤ بھی پیو بھی, بھی. آسمانوں پہ جڑو خدا کو مت بھولو بس دین کو ہر جگہ مقدم کرو دین کتنا آسان ہے دین کو مقدم کرنا ہے بس دنیا نہیں چھوڑنی دنیا نہیں چھوڑا رہے دنیا میں رہو کھاؤ پیو کام کاروبار پڑھائی سب کچھ کرو لیکن دین کو مقدم کرو یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے وہ کسی قیمت پر نہ کرو اب دنیا کو چھوڑ دو اس موقع پر دنیا کو پیچھے لات مارو اور اللہ کی فرمہ برداری اختیار کرو ہاں تو شیطان جو ہے وہ بدگوانی بدگمانیاں ڈالتا ہے شہر کے اعمال کو تنقیدی نظر سے دکھلاتا ہے شہر نے یہ کام غلط کیا وہ کام غلط کیا تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شہر کے پاس جائے تو یہ سمجھے کہ شہر بہت اونچے مقام پہ شہر نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں اونچے مقام پہ ہوں ورنہ اس کا مقام اچھے <laughs> <laughs> تو جو طالبین ہیں جو دین سیکھنے آ رہے ہیں جو کسی کو اپنا دین مربی بنائے خصوصا اس کو چاہیے کہ اپنے شہر کو بہت اونچے مقام کو بس وسا ہے کوئی ایسی بات دن میں شیتان پر گوانی ڈالے تو اس کو یہی کہے کہ شہر اتنے مقام پر ہے جو شخص اونچے مقام پر ہوتا ہے جس پہاڑ چوٹی پہ چڑھا شخص وہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے نا تو وہ یہ سوچے کہ شہر جو اس مقام سے دیکھ رہا ہے اس مقام سے میں تو نیچے ہوں میں تو پک ہوں تو برمایا کہ وہ اس کو یہی یہ سوچے کہ مجھ کو بات معلوم نہیں ہے جو شہر کو معلوم شہر جس مقام سے یہ عمل کر رہا ہے تو وہ مجھ کو یہ میری فین اور جو کمزور ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا بس کیونکہ معاملہ بار بار بتاتا ہوں کہ معاملہ تعجب کے حسن دن پر اللہ تعالیٰ کا تعلق ماتے ہیں شہر اگر چھ با کمال ہی کیوں نہ ہو با کمال نہ ہی ہو دیکھو حضرت فرماتے تھے کہ ایک ڈاکو تھا ڈاکو تو وہ پھر بدل کے پہاڑی میں بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے لگا اور داڑھی بڑھا لی اس نے تو چند لوگ وہاں سے اللہ کی تلاش میں گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کوئی بابا بیٹھے ہیں پہاڑی میں بڑے عبادت کر رہے ہیں ان کو روز میں دم پیدا ہو گیا اور وہ اس سے وید بھی ہو گئے تعلق بھی کر لیا نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن ان لوگوں کی نیت سادہ تھی اللہ کو تلاش کر رہے تھے تو تھوڑے دن مجاکات اور محنت سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کو بڑا اونچا مقام عطا پا دی رد عطا پا دی اب انہوں نے سوچا ایک دن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کا کیا درجہ ہے مقام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیا درجہ ہے تو بہت مراحبے کیے متاثرے کچھ نہیں دکھائی نہیں دیتا کہ شہر کا درجہ کیا ہے تو پھر ایک دن تھک کے شہر کے پاس آئے گڈا کو اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے ذریعے سے ہم کو اتنی بڑی ہدایت ملی ہے اللہ سے تعلق ایسا نسبت حاصل ہوئی لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ کا درجہ ہم دیکھیں کہ آپ کس درجے پر ہیں لیکن ہم کو کچھ دکھائی نہیں کیا کہ آپ اوس ہیں اب ہیں خطب ہیں کون تو پھر وہ رونے لگے انہوں نے کہا کہ ارے دوستوں کیا پوچھتے ہو حال میں تو ایک ٹاکو ہوں اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے حوصلے دم تھے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حتا فا دیا دھنیہ چبھائی تو اب چونکہ مری دین جو تھے وہ تھے غیرت مند اور احسان مند یہ ہے احسان کہ ان کا احسان مانو شہد اگر کوئی چیز کی تعلیم دے دے اس سے کوئی دین حاصل ہو جائے تو ہمیشہ ساری عمر اس کا احسان مانتے رہو اور اس کا ادب رکھتے رہو اگر بچے تکمیل بھی ہو جائے تریف کی لیکن اس کے بعد بھی ہمیشہ اس کا احسان مند رہے اس کے ادوا کرتا رہے اور موقع عردوں کا اندازہ اس سے ملاقات بھی کرتا رہے اور جب حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے باپ کو پہنچ چھوڑتا ہے چھوڑنے کا جی بھی نہیں کرتا لیکن اگر تکمیل ہو جائے اللہ سے اللہ سے ملاقات حصیب ہو جائے تو اس کے باوجود بھی اس کا ساری عمر احسان رہتا ہے شہر اول کو بھی چھوڑ دے جس سے مناسبت نہ بھی ہو مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے شہر کو چھوڑ جائے تو دوسرے شہر کر لیا تب بھی پہلے شہد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے اور موقع تو اس کی خدمت میں حاضری دیتا رہے اور اس دعا کی درخواست کرتا رہے کبھی اس کو ہتھی بھی دے دے یہ ہے فائدہ تو غرض یہ کہ شہر کا ہمیشہ احسان مت رہے تو ان لوگوں نے چونکہ ان کو ان کا احسان تھا کہ ان کے ذریعے سے ایسی غلط نسیب ہوئی اللہ سے تعلق نسیب ہوا اور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسا راستہ ہوتا ہے اس کا راہ پر اتنا ہی چکتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ چکی تو کوئی بات نہیں اس کا راستہ جب اتنا چنکتی ہے تو اس کا راہ بھی اتنا ہی چمکی ہے اسی طرح اس کا ادب ہوگا خیر تو وہ جب ان لوگوں نے ان, ان, انہوں نے یہ کہا تو ان لوگوں نے رونا شروع کر دیا اللہ سے اور خوب مانگا کہ اللہ آپ نے ان کی برکت سے اور ان کی ذریعے سے ہم کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا تو اللہ آپ ان کو بھی جو ہے صاحب فرما کر اپنا مقرر بنا لیجیے تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کام بنا دیجیے کبھی جو بھی ہونا اور اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے اور نہ ہی کسی لائقی اور قابلیت کے پابندی اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ نہیں فرمایا کہ سہم و خاطر تیز گردن نے اس طرح سہم و خاطر تیز گردن نے اس طرح جو شکستہ ہی نگیر فشا کہ جو یہ تیز کراری اور چلاکی علمیات اور صلاحیتیں اور قابلیتیں اللہ کے راستے میں یہ کام نہیں آتی اللہ کے راستے میں تو شکستہ دل کام آتے شکست دل اللہ کا فضل پکڑ لیتا ہے اللہ کا فضل جہاں شکست دل ہوتا ہے اللہ کا فضل وہیں آتا ہے ہر کو جا پستی آپ آ جا رہے جہاں بھی پستی ہوگی انسان اپنے آپ کو کم تر جانے وہیں پہ جو, جو پانی آ جاتا ہے زمین جہاں نیچے نشیب ہوتا ہے پانی وہیں آتا ہے ایسے ہی جو انسان اپنے کو کم کبتر سمجھتا ہے من توازن وال رفار بھولتا ہے یہ اللہ کے لیے جو توازن اختیار کرے توازوں کے لیے توازو نہ ہو مخلوق میں دکھانے کے لیے توازو نہ ہو بلکہ توازو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے جب کوئی کوئی موجودہ نہ ہو آس پاس اور کسی نے کچھ گالی دے دی, دی کچھ کہہ دیا اب پتا چلے گا کہ یہ آگ ببولہ ہو گئے آ کے سرخ ہو گئیں اور زبان اور تو یہ توازو کہاں ہوئی حضرت جنید بغادی رحمۃ اللہ علیہ کے واپس ہے حضرت سناتے تھے ایک گڑیا نے کہا کہ یہ شب بڑا فکار ہے اگر جنید بغدادی رحمت اللہ کو فرمایا کہ سارے بغداد نے جسے ایک گڑیا نے جنید کو یہ یہاں پتہ چلتا ہے جب کوئی نہیں ہے مغلوب میں تو بڑے سال ڈکائے ہوئے ہیں سلاخ کر رہے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو چونکہ اب اب مغلوب کے پاس آ رہے ہیں ہم غالب ملتے ہیں گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں تو غالب ہوتا ہے اور مغلوب ہوتی ہے عام طور پہ کہیں کہیں الٹا ایک معاملہ ہوتا ہے جیسے ہی ہمارے بیٹھے ہیں دوست اسے سناتے ہیں تو اللہ بچائے اب یہاں پتہ چلے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہتا ہے ان کے فتحوں سے درگزر کرتا ہے ان کو معاف کرتا رہتا ہے صبر کرتا ہے اس کے اوپر اور فرمایا کہ میرے اخلاق تم سب میں سب سے زیادہ اچھے تو اچھے اخلاق والا وہ ہے جب یہاں جب مخلوم سامنے ہو جس پر قدرت بھی ہو تب تو کمال ہے احتوا سے رہنے کا ورنہ کیا کمال ہے حضرت سے سنا دیتے کہ ایک بہت ہی کچھ کہتی رہتی تھی اپنے شوہر کو بڑے بزرگ تھے اللہ والے تھے وہ صبر کرتے رہتے تھے لیکن پھر ایک دن جب تھک گئے اس کی سنتے سنتے وہ یہی کہتی تھی تم بڑے حضرت بنے رہتے ہو اور تم ایسے ہو ویسے ہو اور حضرت تو وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں ہوتے ہیں کرامتیں ان کو ہوتی ہے تمہارے زمین پہ ہی کرے رہتے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں کوئی کرامت دے دی تھی تاکہ ہم ہماری ٹی ذرا ہماری منتقل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا فائیں کہ چار پہ بیٹھ جاؤں یہ چارپائی ہَا میں اڑے گی تو گھر کے چکر لگانا دو چار دیکھ لے گی تم کو ایسے ہی کیا چارپائی جب ہَا میں اڑنے لگی تو گھر کے گھر کے اوپر کئی چکر لگائے اور چکر لگا کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا دیکھا بیوی نے کہا دیکھا میں نے کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں ہاؤ میں اڑتے ہیں آج میں نے بزرگ کو دیکھا وہ چارپائی جو اڑ رہے تھے ہَا میں ایک بند نہیں تو تھا اچھا جدید چڑے چیڑے کیوں اڑ رہے فرمایا کہ میڈیا کبھی متفق بھی نہیں ہوتی اور ان سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے بس ان کے ذر کے وجہ سے ان کے ساتھ نرم برتاؤ ادب و عدد نے فرمایا کیا آپ جائیے گا کیا کہوں حضرت والا کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عطا فرماتے تھے ہم نے ان سے مزاحمت مزاحین کو نہ سننے فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں فرمایا وہ آئے شروع ان کے ساتھ نرم برتاؤ کروں تو فرمایا کہ اگر کوئی وزیر اعظم کا کتا ہو اس کے کتے کے, کے گلے میں وزیر اعظم کا پٹا پڑا ہو کہ وزیر اعظم کا کتا ہے کون مائی کا ہے جو اس کو بری آنکھ سے دیکھے کون اس کو ستائے گا اور یہ حکم الحمین کے بندیاں ہیں اللہ نے ان اس سفارش دیکھو یہ میری بندیاں ہیں خبردار ان کے ساتھ نم برتا ہو تو چاہے وہ غلط کرے چاہے صحیح کرے لیکن برتاؤ تو ان کے ساتھ نگر رکھنا ہے خطاؤں کو ان کی ماف فرمانا ہے عزت فرما دیتے کہ ایک لاکھ خطاؤں کو معاف کرو گے تب کام کرنے کا ان کی اصلاح کے چکر میں جو پڑا وہ چکر ہی میں رہے گا بس اپنے کام سے کام رکھو گزارا کرو اور بعض بندیاں اللہ کی ایک بتیاں کی ہی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ان باتوں کو دوسروں کا جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کی باتیں سنتے ہیں اور شوہروں کے اور خاوت کے روکو مختصر سی نصیحت ایک سن لو یہی کام بن جائے گا خواتین کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جو جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو لیکن اپنے شوہر کو اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں یہ کافی نصیحت ہے کہ نہیں اتنا بڑا شوہر کا مقام ہے اور فرمایا کہ جو, جو عورت فرائض ماجبات اور سنات محکتا ادا کرتی رہے اور اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے اور اس کو ناراض نہ نوانے دے اور اس کو راضی رکھے تو جس دروازے سے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ قیامت کے لیے کہ جس دروازے سے جن کے آٹھ دروازے ہیں جس دروازے سے چاہے اچنک نے چلی جائے سیکھنا آسان ہے خواتین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے شوہر کی مرضی کے مطابق معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی شوہر کی جو وہ کیا کیا پسند ہے کیا کیا ناپسند ہے اس کے مطابق وہ کام کرے شوہر کو خوش رکھے بس چنک تو کیا سب کو نسبت ملی شیز کے شیز سے بدگمانوں کو بس بدگمانی گمانی ملی اہل اف بات دونوں جہاں مل گئے اہل اف بات دونوں جہاں مل گئے اہل دنیا کو دنیا پانی ملی پہلے دنیا کو دنیا پانی ملی عدت صاحب خاندال خاص جو ہمارے رسوال کے بہت ہی برقانے سے ہیں خلیفہ مجاج مجازبین تو ان کیا شعر ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی اور دنیا پہ جو مرے تھے وہ کہیں کے نہیں جو دنیا پہ مرتا ہے وہ مٹی اور پانی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ مرتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان عطا کر پاتے ہیں جگہ جگہ پرانے پاک میں ہے اور آخبل ایک دفعہ میں بھی اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا اس زمانے میں کچھ مجھ کو تھوڑی سی جو ہے وہ تنگی تھی تنگ دستی کا زمانہ تھا اور یہی سوچ و فکر اور سوال رہنے لگی کہ میں کہاں سے کھاؤں گا تو ایک دفعہ حاضر ہوا حضرت کی منلس میں تو حضرت والا تشریف فرما تھے کرسی پہ اپنے حل میں معمول مگر اس وقت خاموشی تھی تھوڑی دیر کے بعد اچانک حضرت جوش سے حالانکہ میں تو دور بیٹھا تھا لیکن میں دیکھا حضرت کی آنکھیں وہ سلح ہو رہی تھیں اور حضرت والا کا ایک ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے تھے دوسرے ہاتھ سے حضرت نے اٹھا کر ایسے بار بار تین بار ارشاد فرمایا ون آف ہی بطولمستقی ون آپ یہ فرمایا کہ انجام و کے ہاتھ میں ہے انجام و کے ہاتھ میں انجام و کے ہاتھ ایسی سوس و خاکیں اور ایسے مکہ مضبوطی سے جوش سے ہلتے فرمایا بس وہ دن ہے آج کے دن ڈپریشن قریبی نہیں آیا اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اور خوب نعمتوں میں کی بارش ہو پا رہے یاد رکھو کہ تقوع اختیار کرنے میں دونوں جہان کا فائدہ اہل اخبار یعنی جو آخرت کی فکر میں گئے آخرت کی فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراضہ ہول اخبار کو دونوں جہاں مل گئے اہل دنیا کو دنیا ہے پانی ملی نہیں جب مر گئے دنیا سے چلے گئے تو چونکہ دنیا ہی میں مشغول رہے تھے دنیا تو ختم ہونے والی ہے اب آپ آخرت کے لیے کچھ لے کے نہیں گئے جو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں آخرت کا ذخیرہ کرتے جائے پہلے افغان دونوں جہاں مل گئے پہلے دنیا کو دنیا پانی ملی نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راج میں بڑی کامرانی ملی راگ ہفتوں میں راگ ہفتوں میں بڑی کام رانی ملی نفس کیسے مٹائے ہے نفس کا مٹانا یہی ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کی نامزیات کو بالکل چھوڑ دینا اپنی رائے کو بھی منع کر دینا اور یہی چیز ملتی ہے اہم اللہ سے جو فنا اللہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں جس کیا جان کیا چیز ہے اللہ کے راستے میں پھر وہی شہر یاد آ جاتا ہے میرے مشہد ثانی کا جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فطا کر دیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں واہ wow, واہ wow. نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ ہک میں بڑی کام رانی ملی ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی نیٹو زندگا تو جانور بھی ہے لیکن جانور جو ختم ہو جائے گا آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اور انسان کا انسان کی تو حیات حیات اصلی اب شروع ہو رہی ہے حیات اصلی انسان کی تو اب شروع ہو رہی ہے یہ تو پردے ہے اور اصلی وطن تو وہ ہے جو شخص آخرت کا ذخیرہ نہ کر گیا ہو اللہ کو دنیا میں اللہ کو خوش کرنا ہے ماننے کے بعد تھوڑی اللہ کو خوش کرنے کا موقع ملے گا رجسٹر بن ہو جائے گا جو کرنا ہے دنیا ہی میں کرنا ہے تو بس جس نے جس نے اللہ کو راضی کر لیا دنیا میں اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی مدد ہی مزے ایشو عشرت ہے مبارک جو ان پر پتا ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی ملی زندگانی تو بس آنی جانی ملی جس کا دل ہام درد دل ہو گیا جس کا دل ہام درد دل ہو گیا بندگی کی اسے رازدانی ملی بندگی کی اسے ملی جس کا دل ہام درد دل ہو گیا جس کا دل ہاں ملے درد دل ہو گیا بندگی کی اسے راز دانی ملی بندگی کی اسے راز دانی ملی سوبتے شیب سے نندگانی ملی زندگانی میں کیا شادی ملی آش پہلے برشن کا اکتل یہ احسان ہے پہلے برشن کا اقتدار یہ انسان ہے پہلے دل کی طرح زند ملی دل کی طرح زندگانی ملی سیز مرشد کا پتل یہ مشان ہے سیز یہ ہے دل کی طرح زند گانی ملی ایڈل دل کی گانی سے گانی ملی میں کیا بس بھی ہو گیا یہ تو ختم ہو گئی کتاب پڑھ چکے ختم جو نہیں پڑھ چکے ان شاء اللہ وہ توفیق پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تیرا مسجد عمل کی توفیق نصیب کا دے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اسلام کو حسین بنا اے اللہ اس راستے میں اپنے راستے میں اے اللہ مجاہدے کی صوبیت دے جیسا مٹنا آپ کو پسند ہے اے اللہ ہم سب کو ویسا مٹنے کی توحیت حسین فرمائیے اے اللہ ہم سب کو پوری پورے اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں لگا لیجیے اے اللہ ہم سب کو عزت فرما لیجیے کہ بغیر جذب کے ہمارا کام نہیں بن سکتا جب تک آپ نہ چاہیں اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کا فض نہ ہو تو ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ اپنا جلد عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو تمام دوستوں کے گھر والوں کو جلد فرما لیجیے اور ولایت صدیشیت کی خط انتہا عطا فرما لیجیے کیا اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دی. یا اللہ ولایت صدیشیت کا سب سے آخری درجہ جے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے فل کرم سے اپنے خزانہ لامحدود سے ہم سب پر بھرپور نوازش فرما اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے برکتوں کی بارش فرماتے قلامتوں کی بارش فرماتے یا کریم دونوں جہان عطا فرما یا کریم دونوں جہان عطا فرماتے یا کریم دونوں جہان عطا یا اللہ میرے مشرین کو جزائے جزیر عطا فرما اللہ زمین سے آسمان تک ان کی قبر مبارک بھرپور کی بارش فرما اے اللہ قیامت درجات بے انتہا طا اے اللہ متصدن متضن متبارکن درجات بے بین جہاد اے اللہ میرے مرشد سالس حضرت مولانا شاہد المدین صاحب ادام عبدم اے اللہ مولینا زائ جزیر عطا فرمائیے ان کی عمر مبارک میں خوب حرکت عطا فرمائیے اے اللہ ان کی صحت میں خوب حرکت عطا فرمائیے اے اللہ ان کو و جان عطا فرمائیے اے اللہ سروں پر ان کا سایہ سلامت اے اللہ ان اہلام خوب خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ میرے پیارے شہر کے خاندان والوں اور رحمتوں کی بارش فرما اہل ہم کے بچے بچے کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بلاحل سے دیقیت کی خط انتہا فرما اللہ ہم سب کو شرف خدمت دین کی شرف قبولیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے اے توفیقرا جو کو چوائز کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما مجھ کو بھی عمل کی توحیق نصیب فرما اور و حاضرات کو بھی امن کی توفیر و تمام مسلمانوں نے عالم کو توفیر و اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہم منصور منصور محمد اللہ منصور نہیں منصور الحمۃ محمد انص اللہ مسلمہ سے جو بیمار ہیں ہمارے ایک بہت دوست ان کی ائیا بھی بیمار ہیں اور ایک اور دوست ہیں جو اے ان کی بچی بیمار ہے اللہ اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شاہ کام حاجلم فرما دے اور ایک بچہ جو سعودی عرب میں بےچارہ گرفتار ہے رہائی جاہا کرنے کام زبانی جاری کرتی ہیں عدالت نے لیکن ابھی لکھا تحریری طور پر فیصلہ نہیں آیا اللہ اس کا جلد از جلد انتظام فرما دے اور اللہ اس کو اپنے وطن واپس بھجوا دے اور اس کے والدین ان کی آنکھیں جھنڈی فرما دے اے اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں سب کی جائز مرادوں کو اے خدا اے میرے کریم پورا فرما دے اپنے فضان ذہب سے پورا فرما دے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در... دربے بہا دیے ہیں اے اللہ اپنے فل سے ہمیں آٹا فرما دے دونوں جہاں تا فرماتے وہ صلی اللہ علیہ تعلیٰ خیریت اب محمد نے وہاں وہ سامنے آنے کیسے آ بیٹھے مراقبے اچھا بھائی جلدی سے کا مکھانو تاکہ لوگوں پر عبرت ہو دیا کہ سب اور برداشت سے کام لے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاؤں اونچا کر جاتا میاں بیوی بی میں کافی دیر سے بے نتیجہ بحث چل رہی تھی آخر میں بیوی بی نے ایک جملہ کہا جس کے فوراً بعد بحث ختم ہو گئی وہ جملہ یہ تھا تم جیتنا چاہتے ہو یا خوش رہنا چاہتے ہو شور کی حیثیت سپلٹ اے سی کی طرح ہے باہر جائے جتنا شور بھی کرے مگر گھر کے اندر خاموش رہے ٹھنڈا رہے اور ریموٹ سے چلتا رہے <laughs> <laughs> <laughs> بیوی شور سے آپ مقصد سے محبت نہیں کرتے ہیں شور اپنے پانچ بچوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہے <laughs> <laughs> اجنبی شخص ایکسکیوز میں آپ نے بیس منٹ سے موبائل کان پہ لگایا ہوا ہے اور ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا دوسرا شخص غصے سے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. بہت ہی غصے والی بیوی نے شور کا بیگ پیک کیا اور چیخی دفاع ہو جاؤ اس گھر سے खामोशी خاموشی سے مین روڈ سے باہر نکلا تو بیوی نے کہا میری خواہش ہے کہ تم تڑپ تڑپ کے مرو شوہر اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے دوبارہ روکنا چاہتے बीवी کی باتیں سننا ایسا ہے جیسے کسی ویب سائٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھنا سمجھ آئے یا نہ آئے آئے ایگری کہتے جائیں نجومی نے پوچھا تم اپنے شوہر کا مستقبل جاننا چاہتی ہو بی اس کے مستقبل کا تو میں فیصلہ کر چکی ہوں تم مجھے اس کا ماضی بتاؤ بیوی بی اگر میں مر گئی تو آپ کا کیا حال ہوگا شوہر میں تو پاگل ہو جاؤں گا بیوی بی پھر آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا شوہر بیگم میں پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتا ہوں <تصفح> خان صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ میری نیند نہیں آتی ڈاکٹر نے کہا آپ بیس ہزار تک گنٹی گنج لیا کریں خود ہی نیند جائے گی दो दिन बाद में एक डॉक्टर ने कहा क्या हुआ आपको नींद आ रही है कहा दस हजार तक गिनती गिनता हूँ नींद तो आ जाती है फिर बड़ी मुश्किल से कहा पीता हूँ और बीस हजार तक गिनती पूरी करता हूँ बीवी ने से कहा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती پہلے ہی تین شادیاں کی میں نے تم سے کہا تو تھا میں تمہیں بلکہ رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا ایک شخص اپنے سسرال گیا تو اس کو ساس نے پالک کھانے کو دی دوسرے ٹائم میتھی دی تیسرے ٹائم ساگ دیا چوتھے ٹائم ساس نے پوچھا بیٹا کیا کھاؤ گے جواب دیا आप मुझे खेल सिखा दें मैं खुद ही घर खुद ही घर से चल लूंगा गर्लफ्रेंड ने कहा गर्लफ्रेंड ने कहा गर, तुम मुझसे शादी कर लो एक जवाब दिया मेरे घर वाले राधी नहीं लड़की ने कहा तुम्हारे घर वाले तुम्हारे घर वाले کون ہے اتنے ٹرم میری بیوی اور میرے تین بچے چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ